تیسری چیز صحابہ رضی اللہ ان کو یہ پیش آئی کہ زیقادہ میں گئے ہیں یہ ہدیبیہ کے لیے تفصیل اس کی سورہ فتح میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں طواف وغیرہ کر رہے ہیں تو ان صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اور خیر ہدیبیہ کے لیے لوگ آگئے کہ عمرہ کرنا ہے اللہ تعالی نے وہ جو عمرے پہ آئے ہوئے تھے یہ آئے تھے میں ذیک ذی الحج محرم تین اور رجب یہ چار مہینے عزت والے ذیکاط زلحج، محرم اور رجب یہ چار مہینے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اس دن سے ان مہینوں کو عزت دی ہے جس دن ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا سورہ توبہ میں دیکھیے آپ دسویں پارے میں وہاں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا سوریتوا دسواں پارہ اور آیت نمبر ہے چھتیس تھرٹی سکس ملیجی ان عدت تشہور اور لوگوں مہینوں کی گنتی عند اللہ اللہ کے ہاں اتنا اشر اشہرن دو اور دس بارہ مہینے ہیں اللہ کے ہاں سال میں بارہ مہینے ہیں فی کتاب اللہ خدا کے ہاں لوہے محفوظ میں یوم خلق سماواتی والارض جس دن اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا تھا اور زمین کو اس دن سے اللہ نے سال میں بارہ مہینے رکھے منہا اور ان میں سے اربات الحرم چار مہینے اللہ نے عزت والے رکھے ہیں چار مہینے بہت عزت والے ہیں سالک الدین القیم یہ ہے وہ دین جو بالکل صحیح ہے یہ ہے وہ طریقہ جو بالکل صحیح ہے فلا تزل مفی ہنفسکم ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا وقاتل المشرقی نقاب اور مشرقین سے ایسے ہی قتل کرتے رہنا جہاد کما یقاتلونکم کافہ جیسے کہ وہ سب تم سے جہاد کرتے تم سے جنگ کرتے ہیں ان اللہ مالمتقین اور یاد رکھو اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی یہ مقام ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ چار مہینے اور پھر فرمایا فلاف فی ہنف سکم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں گناہ نہ کرنا تو اس لیے یہ جو چار مہینے ہیں نا شوال میں چھوٹی عید ہوتی ہے نا اس کے بعد ذکاد آتا ہے ذیل پھر محرم اور پھر رجب ان چار مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کی نسبت سے زیادہ عذاب کی چیز ہے اسی لیے گنا اول تو کرے ہی نا لیکن کہا کہتے ہیں جو ان چار مہینوں میں گناہ کرتا ہے وہ گناہ زیادہ عذاب خدا کا لاتا ہے بنسبت اور مہینوں کے باقی آٹھ مہینے بھی ہیں مگر ان میں تو زیادہ خدا کا عذاب آتا ہے یہ چار مہینے اشور حرم کہلاتے تھے دنیا میں اب بھی شاید ایسے کیلنڈر ہیں جہاں سال میں بارہ سے زیادہ مہینے نہیں چل اور چار مہینے عزت والے اب تو مسلمانوں میں بھی اس کا کوئی نہیں ہے. ہم؟ آ... اب, اب, کتنے لوگوں کو یہ حکم پتا ہے پہلے سے ایک دو چھ سات دلا اچھے خاصے لوگوں کو پتا ہے بہت اچھا ہے یہ دیکھا ہے قرآن کا یہ حکم اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ چار مہینے عزت والی ان میں گناہ نہیں کرنا یعنی خدا نے انہیں اپنے کرب کے لیے رکھا ہے اور اس کا الٹا مفہوم بھی کہ چار مہینوں میں جو عبادت کرے گا اللہ کا زیادہ قرب سے نصیب ہوگا تو ارشاد ہوا صحابہ زی اللہ عنہ نے سوچا ہم تو جا رہے ہیں زکادہ میں آگے آ جائے گا ذیل حج عمر ہم نے زکادا میں کرنا ہے اور اگر ان مہینوں میں لڑنا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا پہلے تو سوال یہ تھا کہ اس جگہ پہ لڑنا پڑ گیا مکہ مکرمہ میں حرم میں تو اللہ نے فرمایا کہ تم خود نہ لڑنا بلا تو قاتل اندل مسجد الحرام مسجد حرام کے قریب ان سے نہ لڑنا حتیہ یوکاتلو فی یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے جیکا کاستہ ہو گیا اب ٹائم کا مسئلہ تھا کہ ذکا کا مہینہ عزت والا ہے